نبیر محمد اس دور ان کا آج دوسرا دن اور یہ بالبنی آرٹ نشست بہت ساری باتیں ہم سن چکے ہیں جو باتیں ہمارے اپنے اسلام کے لیے اور اس دعوت کی روشنی میں اس منہج کی روشنی میں اس دعوت کو عام کرنے کے لیے نشر کرنے کے لیے بہت ساری باتیں تک پہنچی ہیں اللہ تعالی شہر کے علم میں عمر میں اضافہ فرمائے اور شیخ کے علم سے تمام لوگوں کو علاقے کو اور ملک کو اور تمام اہل زبان کو مستفید ہونے کی توفیقہ فرمائے اور شیخ کو اور زیادہ مزید اللہ تعالیٰ اس علم کو اور زیادہ محنت کر کے عام کرنے کی توفیقہ فرمائے اللہ عالمی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو یہ توفین دے ہم جو کچھ بھی یہاں سنے ہیں سن رہے ہیں ہمیں اس پر عمل کرنے کے کافی قدا فرمائیں اور جتنے بھی منحج میں غلطیاں ہیں گڑبڑیاں ہیں اللہ تعالیٰ کو ان کو اصلاح کرنے کے کافی قدا فرمائیں اللہ تعالیٰ صحیح منہج سرف صارغی کے منحق کو اختیار کرنے کی हूं قدا فرمائیں بشیف سے دعا کرتا ہوں شیخ کو دعوت دیتا ہوں کہ شیخ اپنے اس لرس کو آگے بڑھائیں علیکم الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الامین محمد وعلى آله وصحبه اجمعین قریبا 20 ابواب بچے ہیں مقدمہ سنندہ دارمی کے انشاءاللہ اللہ کی مدد اور اس کی توفیق سے ان تمام ابواب سے مرور کرنے کی آج کوشش کی جائے گی انشاءاللہ ابھی کی نشست کا پہلا باب ہے باب و تعجیل و مم بلا بہ علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادیثن فلم یو ہو ولم یو ہو بہت ہی اہم باب ہے اس سے دعات علماء عام آدمی چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو سب کسی کا تعلق ہے اس کا ترجمہ یوں ہے باب کا جو ہیڈنگ لگایا ہے امام دارمی رحم اللہ نے کہ جس انسان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث پہنچی ہو اور اس انسان نے اس حدیث کی تعظیم نہیں کیا توقیر نہیں کیا اس کو کیا سزا ملے گی اس سلسلے میں کچھ احادیث اور آثار بیان کریں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ان کی توقیر واجب ہے جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وما تان لمؤمن ولا یقون الحم الخیہ امرجی کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ کسی مؤمن یا مسلمان کے حق میں کوئی بھی فیصلہ ہو جائے تو اب اس فیصلے کے بعد کسی بھی مسلمان کو کوئی حق نہیں رہ جاتا کہ اپنے رائے کو اس کے اندر دخل کرے یا داخل کرے کوئی بھی فیصلہ ہو جائے اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم بعد میں کریں گے یا یہ سنت ہی ہے نا کیونکہ جب ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھا اور محمد الرسول اللہ تو اپنا سب کچھ اپنی تمام خواہشیں ہم نے اللہ کے سپرد کر دی غلامی اختیار کر لی کہ اب ہم ہلیں گے تو تیری مرضی سے رکیں گے تو تیری مرضی سے اب آپ غلام ہو گئے اب آپ کے نفس پر آپ کا حکم نہیں چلے گا آپ نے لا الہ الا اللہ جب کہا اسلام میں داخل ہو گئے تو اب آپ نے اپنی پوری خواہشات کو اللہ کے سپرد کر دیا نہ آپ کی نگاہیں رب کی مرضی کے بنا اٹھیں گی نہ اس کی مرضی کے بنا جھکیں گی دوسری بات اب اللہ کی مرضی یہ ہے کہ جن کے احکام کے مطابق ہم چلے وہ نبی اقم صلی اللہ علیہ وسلم ہے زندگی کے کسی بھی موڑ پہ جسم میں کچھ کرنے سے قبل زندگی میں کچھ کرنے سے قبل تجارت میں ہر ایک چیز میں کچھ کرنے سے قبل ہمیں یہ تلاشنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے کیوں کیونکہ یہ ہمارے آقا اللہ رب العالمین کا حکم ہے. اس کا ترجمہ جو مسلمان ہوتا ہے اس کو یہی کہتے ہیں کہ اپنی تمام وشیز کو سبمٹ کرنا اللہ رب العالمین کے ہر ایک خواہشات کو ہر ایک تمنا کو کہ اللہ رب العالمین جو کہے گا وہی مانیں گے یہی مطلب ہے لا الہ الا اللہ کا یہی مطلب ہے اسلام کا اسلام کا مطلب ہوتا ہے سرنڈر کرنا یا السلم کا اسلام کے اندر پورے طور پر داخل ہو جاؤ اس لیے آپ کی نگاہیں بھی مسلمان ہوں آپ کی زبان بھی مسلمان ہو آپ کے کان پارٹس اور باڈی جتنے بھی ہیں سب کے سب مسلمان ہو اس کے ساتھ فکر بھی مسلمان ہو سوچ بھی مسلمان ہو زندگی کے تمام شعبے اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی بسر کر رہے ہیں تمام شعبے تو کوئی انسان یہ سوچے گا کہ یہ کام ہم کر لیں گے اور اللہ رب العالمین کی مرضی اس میں نہیں ہے تو گویا وہ اللہ کے معاملے میں دخل اندازی کر رہا ہے کیونکہ جب ایک انسان غلامی اختیار کر چکا ہے تو اب اسے اختیار نہیں ہے کہ اپنے اوپر اپنا حکم چلائے خد اللہ رسول کہ کسی مسلمان مبمن مرد اور خاتون کے لیے اگر اللہ اس کے رسول کا کوئی حکم آ جاتا ہے تو اب اسے کوئی اختیار باقی نہیں رہ جاتا ومن یا رسول جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا ان کی بات کو نہیں مانے گا گا انکار کرے گا فقد بلب مبینہ تو سخت اور واضح قسم کی گمراہی کے اندر وہ گرتا چلا جائے گا اور اللہ رب العالمین نے فرمایا من آردا اندیکری جو میری نصیحت کو ماننے سے اعراض کرے گا من آ اردا اندیکری میری نصیحت کو اللہ کی نصیحت کیا قرآن ہے قرآن سنت کے بنا انسان نہیں سمجھ سکتا ہے تو قرآن ذکر سے مراد آج میں نے صبح میں بتایا ہے ذکر سے مراد حدیث اور قرآن اور حدیث دونوں تو اللہ رب العالمین نے فرمایا من اعرض عن ذکری جو اسلام کو سمجھنے سے اعراض کرے گا اسلام پر عمل کرنے سے دور رہے گا اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نہیں مانے گا ان لَهُ مَعِيشَةً معیشت <تصفيق> پہلا خمیازہ اسے یہ بھگتنا پڑے گا اس کی دنیاوی زندگی کو اللہ رب العالمین تنگ بنا دے گا کہ آپ کے پاس بہت ساری سہولتیں میسر ہوں گی لیکن دل کا چین اور سکون پیسے سے نہیں خریدا جاتا ہے زندگی تنگ بنا دے گا یہ دنیا کے اندر اسے سزا ملے گی یا اس کا انجام اسے اٹھانا پڑے گا بھگتنا پڑے گا اور آخرت نے شروع ہو اسلامی تعلیمات سے روگردانی کرے گا اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہم اسے اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے وہ کہے گا قال رب بھی اللہ میں تو دنیا میں دونوں آنکھوں سے دیکھنے والا تھا تو نے اندھا بنا کر کے کیوں اٹھایا اللہ رب العالمین فرمائے گا کدالکھ کا اچنا فنسیتا تمہیں سمجھانے والے نے سمجھایا تھا قرآن و حدیث پہنچانے والے نے تم تک حدیث پہنچائی تھی تمہیں کتاب کے اندر دکھائی تھی جس طریقے سے تم نے دیکھا کو اندیکا کر دیا اسی طریقے سے آج تمہاری آنکھ میں بینا نہیں ہے فنسی تھا تم نے اس کو بھلا دیا اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش نہیں کی اس کو اس کے لیے اس کے ذرہ برابر بھی تمہیں سنت کی سنت کے اوپر عمل کرنے کی یا اللہ کے حکم پر عمل کرنے کی پرواہ نہیں تھی فخر علی گل یو تو جس طریقے سے تم نے قرآن و حدیث کو بھلا دیا یا علماء کی بات سے روگردانی کی جو انہوں نے شریعت کی روشنی میں اپنی بات پیش کی اسی طریقے سے آج ہمیں بھی تمہاری کوئی ضرورت نہیں تمہاری کوئی پرواہ نہیں اور یقین جانئے جسے قیامت کے دن رب بلا دے کہ کون سا آسمان اس کے اوپر سایہ کرے گا اور کون سی زمین اس کو پناہ دے گا وہ قیامت کا دن جس میں ابراہیم نوح نور موسا العزب من رسول ان کے علاوہ دیگر اتنے رسول ہیں کہ جن کی گنتی نہیں ہے اللہ نے کہا کہ میں نے رسول بھیجے جن کا باس کا ذکر ہم نے کیا اور باس کا ذکر نہیں کیا جن کے بارے جن کی تعداد کے بارے میں نہیں معلوم ہے اللہ رب العالمین نے اتنے رسول بھیجے تمام کے تمام رسول اللہ سے خوف کھا رہے ہوں گے انبیاء ڈریں گے اللہ سے گفتگو کرنے میں اللہ اتنا غصہ ہوگا کہ ویسے ویسا غصہ اللہ رب العالمین کو کبھی نہیں آیا ہوگا فیصلے سب چاہیں گے کہ فیصلہ ہو جائے لیکن اللہ رب العالمین کو منائے کون فیصلے کے لیے راضی کون کرے تمام انبیاء کے پاس پوری امت جائے گی آپ اللہ رب العالمین سے گزارش کیجئے فیصلہ شروع کرے آسمان سر کے اوپر سورج ہے تاب نہیں ہے رہنے کی پسینے کے اندر لوگ ڈوبے ہیں سب کہیں گے آج مجھ سے نہیں ہو سکتا گناہوں میں سب کانپ رہے ہوں گے اور ایک حدیث میں مسلم احمد کی روایت ہے جہنم جب کرا آئے گی تو ابراہیم علیہ السلام عرش کے پائے کو پکڑ کر کے اپنے گھٹنوں کے بل اللہ سے کہیں گے اے اللہ لوگ ہلاک ہو یا نہیں ہلاک ہو اس کی مجھے کوئی بھی پرواہ نہیں تو مجھے صرف بچا ل ابراہیم تمام لوگ جائیں گے اور نبی یقم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اخیر میں تو نبی یم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کہوں گا وہ عنا اللہ و عن لہٰ آج میں سفارش کروں گا اسی کو شفات قبرا کہتے ہیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گریں گے اللہ سے اللہ کی خوب تعریف کریں گے روئیں گے گڑ گل گرائیں گے اللہ رب العالمین کا غصہ کم ہوگا اور اللہ رب العالمین کہے گا یا محمد عرفا عرفا عرفا رکھ وقل یسما اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ اپنے سر کو اٹھائیے جو بات کہنی ہے کہیں آپ کی بات سنی جائے گی جو مانگنا ہے مانگیے اللہ رب العالمین آپ کو عطا کرے گا اور جس کے لیے سفارش کرنی ہے کیجیے اللہ رب العالمین اس کے حق میں آپ کی سفارش کو قبول کرے گا تو اس نبی کی بات کو اگر ہم آج ٹھکرا دیے تو وہ نبی ہمارے لیے قیامت کے دن کیسے سفارش کریں تو اس لیے اللہ رب العالمین بدلا عمل کے حساب سے دیتا ہے قرآن کو اور حدیث کو آنے والی حدیث کو ٹھکرائیں گے اللہ آپ کو ٹھکرائے گا قرآن اور حدیث کے اوپر کان نہیں دھریں گے آپ چیختے رہیں گے پکارتے رہیں گے کوئی سننے والا قیامت کے دن نہیں ہوگا اس کی پرواہ نہیں ہوگی قرآن حدیث کی دنیا میں قیامت کے دن اللہ آپ کی کچھ بھی پرواہ نہیں کرے گا تو جو انسان دنیا میں اللہ اس کے رسول کے حکموں کی پرواہ کرے گا اس کو سن کر کے عمل کرنے کی کوشش کرے گا کل قیامت کے دن بھی اللہ رب العالمین کو اس کی پرواہ ہوگی اور ایک آیت ہے دوسری اللہ رب العالمین نے فرمایا فل یہ بہم فننا جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں وہ ڈریں وہ متلبہ ہو جائیں کہ انہیں فتنے میں مبتلا کر دیا جائے گا اور امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ فتنے سے مراد کیا ہے عطد ریم الفتنہ تو اشرک فتنہ شرک ہے وہ کیسے کہ آج آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ٹھکرا رہے ہیں کل ہو کر کے شیطان آپ کو اور جری بنا دے گا اور آپ کل ہو کر کے اللہ رب العالمین کے حکم کو ٹھکرا دیجئے دنیا کے اندر یہ مصیبت ہوگی کہ آپ کو فتنے میں یا جو لوگ منکرین سنت ہیں یا اللہ رب العالمین کے حکم کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں فتر، انہیں فترے میں مبتلا کیا جائے گا اور آخرت میں عذاب ایسا ہے کہ جتنی بھی ڈگری یہاں پر استعمال کی جاتی ہے اس سے کہیں زیادہ بلکہ آؤٹ آف امیجنیشن بالکل تصور کے باہر کا عذاب ہوگا اور یہ نہیں کہ عذاب ہونے کے بعد جسم ختم ہو گیا ہڈی ٹوٹ گئی روح نکل گئی بالکل بھی نہیں یہاں پر زندگی انسان مانگتا ہے کہ مل جائے وہاں موت مانگے گا نہیں گا. وَنَا دَو يَا مَالِكُ لِيَقْدِ عَلَيْنَا <رَبُّك> کہیں گے کہ اپنے رب کو کہو موت دے دے کہا جائے گا ان نکما <مَاكِثُون> یہاں تو اب تم ہمیشہ رکھتے تو یہ مختصر سی جو زندگی ہے ساٹھ سے ستر سال کی اس زندگی میں نہ بڑھاپا ہے نہ موت ہے. اس, زندگی, اس زندگی کے اندر بڑھاپا بھی ہے ساٹھ سال کی ستر سال کی زندگی اس کے اندر بڑھاپا بھی ہے اور موت بھی اگر اس زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزار دیے تو اللہ ایسی زندگی عطا کرے گا جہاں نہ بڑھاپا ہوگا اور نہ ہی موت یہ والی زندگی آپ اپنی مرضی سے نہیں گزار سکتے گھر سے آپ کے پاس بہت دولتیں ہیں کبھی آپ کے اوپر آپ کے گھر والوں کی مرضی چلے گی کبھی بچوں کی مرضی چلے گی کبھی جہاں پر کام کر رہے ہیں اس کی مرضی چلے گی آپ اپنی مرضی سے سکون کے ساتھ نہیں گزار سکتے لیکن وہاں پر آپ کی صرف اپنی مرضی ہوگی والی تم دشت ہی ان جو چاہیے موجود ہے یہ بھی نہیں کہ جا جانا پڑے گا کوئی چیز لانے کے لیے وہ چیز آپ کے سامنے حاضر ہے شاہانہ ٹھاٹ باٹ والی زندگی ہوگی جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی ہوگا اور رب العالمین کی رویت ایسی زندگی جہاں پر موت نہیں ہو بڑھاپے کا کوئی تصور نہیں ہو رب کا بھی دیدار ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو اس کے علاوہ شہانہ اگر ایسی زندگی کا آفر ملے صرف ساٹھ سے ستر سال گزارنا ہے اللہ کی مرضی کے مطابق تو کون ٹھکرا سکتا ہے پھر بھی انسان انسان ہے اللہ العالمین سے غافل ہو جاتا ہے شیطان کے چکر میں آ کر کے پھر بھی رحمان رحمان ہے شیطان جتنا بھی پھنسا لے وہ ہر موقع پر اسے موقع, موقع پر موقع عطا کرتا ہے آج نہیں تو کل تم توبہ کرو مرنے سے قبل توبہ کرو رب العالمین ایک سچی توبہ نے زندگی کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا اور جیسا کہ میں نے کل بھی کہا تھا توبہ کی مہلت صرف اور صرف مرنے سے قبل تک ہے تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں اس کی تعظیم کریں تعظیم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ منہ سے کہیں کہ میں سنت کی تعظیم کرتا ہوں تعظیم کا مطلب اس کا نفاذ ہو امپلیمنٹیشن ہو اپنی زندگی کے اندر ہر موڑ پہ جیسے جیسے کہا گیا ویسے ویسے کرنے کی کوشش کریں اس کو تعظیم کہتے ہیں آپ نے سن لیا سن کر کے منہ سے کہا تعظیم اور جب کرنے کا وقت آیا آپ سنت کے خلاف کر رہے ہیں یہ سنت کی تعظیم نہیں ہے یہ سنت کو ٹھکرانا ہے یا تو آپ عملی طور پر ٹھکرائیں یا قولی طور پر ٹھکرائیں یا پھر آپ اپنے دل سے ٹھکرائیں تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے پرہیز کریں کیونکہ آخرت میں صرف اور صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفارش کی ضرورت پڑے گی اللہ رب العالمین کی رحمت کے بعد تو یاد رکھیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہچانے قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حق میں سفارش کریں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق عمل کریں اور ایک حدیث گزر چکی ہے مسند احمد مستدرک خاکم کے حوالے سے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوہی ولام ہر وہ انسان جو میرے حکم کی مخالفت کرے گا اللہ رب اسے زلیل و رسوہ گا جس قدر اس امت کے اندر جس قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت آئی ہے اسی قدر یہ امت ذلت و رسوائی کے گہری کھائی میں گرتی چلی گئی ہے ایک مثال آپ دیکھیے احد ہر کوئی جانتا ہے احد کے بارے میں دوسری بڑی اسلامی جنگ ہے وہاں پر شکست کی صرف ایک وجہ تھی وجہ یہ تھی کہ جن صحابہ اکرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی سی پہاڑی پر جس کا نام جبل الرماح یا جبل العینین اس پر کھڑا کیا تھا اور کہا تھا اس وقت تک نہ اترنا جب تک کہ میرا حکم نہ آ جائے اول بحلہ میں مسلمانوں کے جو حملے کی شدت کو دیکھ کر کے کفار بھاگ گئے ان کے پاؤں کھڑ گئے مسلمان نے سمجھا کہ اب جنگ ختم ہو چکی ہے وہ لوگ نیچے اتر گئے اشتہاد تھا جب اترنے لگے تو ان کے کمانڈر نے قابل رضی اللہ عنہ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری اجازت کے بنا نہیں اترنا تم لوگ اتر رہے ہو تو ان لوگوں نے کہا کہ نبی کا مقصد یہ تھا کہ اب جنگ ختم ہو گئی یعنی جنگ ختم ہونے کے بعد کو جب تک جنگ ہوتی رہے تب تک ہم کھڑے رہے اب جنگ ختم ہو چکی ہے یہاں پر رہنے کی کوئی حاجت نہیں لگتی ہے انہوں نے اشتہار کیا کیونکہ صحابہ کے بارے میں یہ کبھی بھی تصور نہیں کیا جا سکتا ہے کہ وہ تام جان بوجھ کر کے نبی صلی اللہ عسلم کی مخالفت کرے کیونکہ ان کے دل کو دیکھ کر کے رب نے آسمان سے گواہی دی تھی کہ اللہ ان سے راضی تو صحابہ کے بارے میں کوئی بھی یہ تصور کرے گا تو پھر وہ اپنے ایمان کے خیر منائے کہ اللہ رب العالمین اس دن جج ہوگا اور صحابہ کے صحابہ کے خلاف سوچنے والے یا بدعمانی پالنے والے کے خلاف مقدمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دائر کریں تو جس جس جس فیصلے کا یا جس معاملے کا جج اللہ رب العالمین ہو اور وکیل نبی یاکل صلی اللہ علیہ وسلم ہو تو آپ جان سکتے ہیں وہ فیصلہ کس کے ہاتھ میں ہوگا اس لیے کسی بھی صحابی کے کسی بھی عمل کو لے کر کے آپ ان کے خلاف بدگوانی نہیں پال سکتے یہ اہل سنت وال جماعت کا متفقہ اصول ہے بہرحال سہارا کرام اتر گئے اور وہی ہوا جس سے جس چیز کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خدشہ تھا پیچھے سے خالد جتنے والی رضی اللہ عنہ جو ابھی تک اسلام قبول نہیں کیے تھے فوج لے کر کے حملہ کیا اور حملے کی شدت اس قدر تھی کہ ستر مسلمان شہید ہو گئے ستر سے زیادہ زخمی ہوئے اور سب سے بڑی مصیبت یہ ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہوا چہرہ مبارک زخمی ہوا ان تمام واقعات کو دیکھیں تو یہی ایک جگہ ملے گی آپ کو جہاں پر لگے گا کہ یہ وجہ بنی شکست کی آپ دیکھیں صاحبۂ کرام نے کتنے حکم کی مخالفت کی صرف ایک نبی نے کہا تھا نیچے نہ اترنا میری اجازت کے بنا وہ اتر گئے وہ بھی اجتہادن غلطی کیا انہوں نے صرف ایک حکم کی مخالفت اگر اللہ رب العالمین ایسے وقت میں جب کہ جنگ چل رہی ہو صحابہ کرام اللہ کے دین کی سربلندی کے خاطر اپنی جان اللہ کے حوالے کرنے کے لیے آئے ہوں جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہو فرشتوں کی موجودگی ہو اللہ رب العالمین اتنی چھوٹی سی غلطی کو معاف کر دیتا اور جیت مسلمانوں کے حق میں رکھتا لیکن اللہ رب العالمین کو یہ تو گوارہ ہوا کہ ستر جانے چلی جائیں یہ گوارا ہوا کہ ستر سے زیادہ لوگ زخمی ہو جائیں یہ بھی گوارہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو جائیں لیکن یہ گوارہ نہیں ہوا کہ نبی کے ایک حکم کی مخالفت کہیں پر بھی ہونے پائے ایک حکم کی ایک حکم کی مخالفت پر ستر صحابہ احترام جو جنتی کے شہید ہو گئے ستر سے زیادہ زخمی ہو گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے تو ایک سے زائد حکم کی مخالفت پر لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق نہیں اڑائیں گے تو کیا دیں سبب کون ہے ہم نہ خود تو سوچ لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت اللہ رب العالمین کو کتنی گراں گزرتی ہے آنے والے کو درس دینا تھا کہ کسی بھی صورت میں میدان جنگ میں ہو کسی بھی صورت میں ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ضرورت کوئی نہیں کر سکتی کیونکہ میں یو تغر رسول فقر اقا اللہ اللہ رب العالمین نے پورا اختیار ہی دے دیا اس بات کے لیے کہ جو رسول کی اطاعت کرے وہ اللہ ہی کی اطاعت کرے گا یہ پکی بات ہے جو رسول کی اطاعت کو یہ کہے کہ میں اللہ کی بات ماننا ہوں رسول احکم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے دین لے کر کے آئے تھے جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں ان کو صرف انسان بنانے کی کوشش کرتے ہیں رسول بنانے کی کوشش نہیں کرتے اس لیے احادیث کا انکار کرتے ہیں لیکن اللہ نے کہا معیت رسول یہ سیڑھی ہے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہی اللہ کے اطاعت کر سکتا ہے ورنہ اللہ رب العالمین کے اطاعت اسے حاصل نہیں ہو سکتی اور اللہ رب العالمین نے کہا دوسری جگہ قل ان کن تم تو ابن اللہ فتح اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگوں کو اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو تم میری یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و فرما برداری کرو تو اللہ رب البی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطباع و فرما برداری دین کا ایک اہم حصہ ہے تو اس لیے کبھی بھی کوئی بھی سنت آئے حت الامکان اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں اور بعض صلف کہتے ہیں غالباً فیرآب رحم اللہ سے منقول ہے لا لاص اللہ انی لأعص اللہ فأعرف ذلك فی خلق علی کا میں اللہ رب العالمین کی کبھی کبھی نافرمانی کرتا ہوں کبھی کسی کوئی سنت ہم سے چھوٹ جاتی ہے تو اس نافرمانی کا اثر اپنی بیوی بی میں دیکھتا ہوں اور اپنے جانوروں میں دیکھتا ہوں کیسے میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں تو یہاں پر بیوی بی میرے حکم کے نافرمانی کرتی ہے اور جو جانور میرے ماتحت میں ہوتا ہے وہ بھی میری بات نہیں مانتا ہم اللہ العالمین کی نافرمانی کریں اس کے حکموں کی توہین کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہیں مانے اور ہم سوچیں کہ پوری دنیا ہماری بات کو مان لے سب لوگ ہمارے تابع ہو جائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو عزت نہیں دے گا دنیا والے اسے عزت کیسے دیں گے آیا بتاؤنعزہ لوگوں کی چاپلوں سی کر کے عزت ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں اپنے منصب کی بنیاد پر عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں لوگوں کے نزدیک جا کر کے جو ش... جو جن کا شہرا ہے ان کے پاس جا کر کے عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں عزت اللہ رب العالمین کے تعلیمات کو احکام کو ماننے میں ہے فن العزت علی اللہ تمام کے تمام عزتیں اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں تو اس میں میرے بھائیوں جس قدر انسان نافرمانی کرتا ہے اسی قدر لوگوں کے دل میں بغض و عداوت اس کی پیدا ہوتی ہے جس قدر آپ اللہ کی بات کو نہیں مانیں گے لوگ بھی آپ کی بات کو نہیں مانیں گے جتنی آپ اللہ کی عزت کریں گے جتنی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تعظیم کریں گے اسی قدر آپ کی عزت آپ کی توقیر اللہ رب عالمین لوگوں کے دلوں میں بٹھائے گا معاملہ جڑا ہے تو اس لیے میرے بھائیو سنت کی تعظیم کرنا سیکھیں ایک اثر ہے جو کہ صحیح ہے ابن عساکر وغیرہ نے نقل کیا ہے اور صحیح اثر ہے آپ زہری کہتے ہیں کہ یہ واقعہ قصہ صحیح ہے ایک شخص آیا ایک عالم سے پوچھنے کے لیے ابن عساکر وغیرہ نے نقل کیا حافظ دہوی نے انہی کے حوالے سے سیر و عالم نقل کیا ہے کہ ایک شخص آیا ایک نوجوان آیا ایک عالم کے پاس اور کہا کہ حدیث مصرات جو علماء ہیں وہ جانتے ہیں ان کی کافی مختلف فی مسئلہ ہے حنفیہ اور شافعیہ کے درمیان رحم اللہ جمیہ اس کی دلیل کیا ہے مصرات کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک قسم کی بہ ہوتی ہے تجارت تو اس میں لوگ کیا کرتے ہیں جانور جو ہوتا ہے جیسے گائے ہے یا اونٹنی ہے اس کے کھن کو باندھ کر کے رکھ دیتے ہیں دو تین دن تک اور یعنی تسری کہتے ہیں روکنا المن او روکنا تو اس کے دودھ کو روک دیتے ہیں تین دن کے بعد اس کا دودھ نکالتے ہیں تو زیادہ کوائنٹی میں نکلتا ہے تو اس میں دھوکا بھی ہو سکتا ہے کیوں کیونکہ آپ نے تین دن سے روکے رکھا ہے اب اس کے بعد وہ آدمی خرید کر کے لے جائے گا ایک دن دس کے جی ہوا اس کے بعد دس لیٹر ہوا اس کے بعد دوسرے دن دو دو لیٹر کر کے ہو رہا تو یہ تو دھوکہ ہے آپ نے دکھایا کہ یہ بہت دودھ دینے والی گائے ہے یا بہت دودھ دینے والی اونٹلی ہے بعد میں اس کو پتا چلا کہ بہت مختصر سا دودھ ہوتا ہے تو ایسی صورت میں اگر کوئی جانور مصراہ خریدے ایسا جانور خریدے اور بعد میں اس کو دھوکا ہو جائے تو اسے حق ہے کہ وہ کو لوٹا دے اور ایک ساتھ ہجور لوٹا دے صحیح بخاری وغیرہ انطیہ کہتے ہیں کہ کھجور نہیں لوٹائے گا یا تو دودھ لوٹائے گا یا اس کی قیمت لوٹائے گا بہرحال اختلاف ہے کھجور لوٹانے کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور یہ قیاس ہے نس کے مقابلے میں حنفیہ کا تو اس نوجوان نے پوچھا کہ حدیث جو بیع مصرات ہے اس کی دلیل کیا ہے تو مولانا صاحب جو بیٹھے تھے عالم بیٹھے تھے مفتی جو بیٹھے تھے انہوں نے کہا حدیث مصرات ہے کہ حدیث مصرات کس کی ہے کہ ابو رائے رضی اللہ عمر میں ان کو نہیں مانتا ہوں. وہ فقیر بھی نہیں تھے اور میں ان کی روایت کو نہیں مانتا ان کی روایت قابل قبول نہیں ہے جو سامعین بیٹھے تھے ناظرین وہاں پہ بیٹھے تھے کہتے ہیں فصا کا اوپر سے فوراً سانپ گرا اور اس کو دوڑانے لگا پہرا اس سے دوڑ کر کے بھاگا اور سانپ اس کا پیچھا کر رہا جتنے بھی لوگ تھے کہا توب تب تو کرو اللہ سے فوراً اس نے توبہ کیا اطوب اللہ رب العالم توبہ قبول کر آئندہ ایسا نہیں کروں گا صاحب فوراً غائب ہو تو آپ یاد رکھیے کسی بھی صحابی جلیل کی اور حدیث کا انکار کریں گے تو اللہ کسی نہ کسی کو مسلط کرے گا اور جب جب انکار کریں گے جب جب کسی کو مسلط کرے گا اور کوئی انسان یہ سمجھتا آج کل جو نئی نئی فکر کہ ہم نئی تحقیق پیش کریں نئی تحقیق نئی تحقیق میں کیا ہوتا ہے حدیث کا انکار ہو دو چار حدیث بزرب ہو امام بخاری امام مسلم کا مذاق اڑایا جائے دو چار سنتوں کا مذاق اڑایا جائے آپ کو پاپولرٹی مل گئی فیمس ہو گیا آپ مشہور ہو گئے یہ کرنا ہے تو یہ سب چیز کریے اور اس کے بعد لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہی اصل دین ہے دراصل جب اللہ رب المین کسی سے توفیق کو چھین لیتا ہے تو اس کو یہ کرنے کی توفیق دیتا ہے اس کو نبی کی سنت کا مذاق اڑانے کی توفیق دیتا ہے جتنا اڑانا ہے اڑا لیکن یہ دنیا ہی بھر ہے آخرت میں انہی لوگوں کے ساتھ ہوگئے جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتے تھے تو اس لیے ایسے لوگوں کی مزید سے بھی بچیں ایسے لوگوں کے شبہات سے بھی بچیں خود اپنے نقص کو اس بات کا عادی بنائیں کہ کوئی بھی سنت نبی کی آ جائے تو نقص اس کو مکروح نہ سمجھے پسندیدہ وہ سنت نقص کے نزدیک نہ ہو تو یہ سنت کے تعلق سے سنت کے تعظیم کے تعلق سے بعض آیات اور سلف کے بعض آثار تھے پہلی حدیث صحیح بخاری میں ہے یہ حدیث امام دارمی نے اپنی صنعت سے نقل کیا ہے کہ ابو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا <الْقیامَة> کہ ایک آدمی چل رہا ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک آدمی چل رہا تھا دو چادر اوڑھ کر کے یتبخت تکبر کرتے ہوئے چل رہا تھا تکبر کر کے جیسے آج کل دیکھیں گے لباس شہرا بہت عام ہو گیا ہے یعنی لال کلر کا جوتا ہرے کلر کی پینٹ یعنی ایک دم یونیک بن کے سب میں الگ سے دکھائی دے گا وہ لگے گا کسی زو سے بھاگا ہوا انسان ہے سب میں بالکل الگ دکھائی دے گا سب کی نظریں ادھر اٹھیں گی تو اگر کوئی انسان لباس شہرا پہنتا ہے کوئی ایسا لباس جو وہاں پر معروف نہیں اس لیے پہنتا اور لوگ اس کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ اس کو ذلت کا لباس پہنا گا ابن ماجے کی صحیح روایت شہرت کا لباس پہنے گا جو اس کے شہر میں معروف نہیں ہے اس لیے پہنے تاکہ لوگ نگاہ اٹھا کر کے دیکھیں ہاں بڑے صاحب آ گئے تو اگر کوئی اسمیت سے پہنتا ہے شہرت کا لباس جو اس کے معروف نہیں ہے تو ذلت کا لباس پہنائے گا تو ابو رحرضی اللہ ہم کہتے ہیں اترا کر کے چل رہا تھا تکبر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے زمین, کو زمین کے اندر دھسا دیا زمین کے اندر دھسا دیا کیونکہ تکبر کرنا منع ہے اور جو تکبر کرے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا القبریادائی تکبر میری چادر ہے جو مجھ سے اس کو چھینے گا میں اس کو زلیل کر کے جہنم میں دخل کروں گا تو اللہ رب العالمین جی تو ایسا آدمی چل رہا ایک آدمی اللہ رب العالمین نے اس تکبر کرنے والے شخص کو اکرا کر چلنے والے شخص کو زمین میں اللہ رب العالمین نے دھسا دیا جل جل فیحا علاؤ میں قیام اور زمین میں قیامت تک دھستا چلا جائے گا قیامت تک تو ہمیشہ انسان کو متنوع رہنا چاہیے ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں کسی سنت کی مخالفت پر اللہ ہماری پکڑ نہ کر لے کسی بھی سنت کی مخالفت کیونکہ ابھی گزری بات جو واقعے کے حوالے سے واقعے کے حوالے سے اللہ سب کچھ برداشت کر سکتا ہے اپنے نبی کی مخالفت برداشت نہیں کر سکتا سب کچھ برداشت کر سکتا لیکن نبی کی مخالفت برداشت نہیں کر سکتا تو اب ہم لوگ دیکھیں سوچیں اور اپنا خود محاسرہ کریں ان سے ایک نوجوان نے کہا قدسما ابا یعنی بُرائے رضی اللہ نے حدیث بیان کیا کہ پچھلی قوم میں ایک ایسا آدمی تھا اور اس کو اللہ رب العالمین نے تکبر کی وجہ سے دھسا دیا. تو ایک نوجوان نے پہن کر کے تھا کپڑا تھا اللہ خبر اس نے چل کر کے دکھایا اترا کر کے گویا کہ وہ مذاق اڑا رہا تھا حدیث کا کیا اسی طریقے سے اطراع کر کے وہ آدمی چل رہا تھا جس طریقے جس کو اللہ نے زمین میں دھسایا دورہ بب پھر اپنے ہاتھ سے مارا تو گیا تھا کس طرح وہ پھسل گیا ایسا پھسلا گویا کہ اس کی ہڈی ٹوٹ جائے اس پھسلن سے فقال ابو ہرئیر خرین وللفم انہ کل مستحذ ابو رضی اللہ عنہ نے فرمایا لل منخرین نت یہ منخر مطلب ہوتا ہے ناک اور منہ کے متعلق کا ہم تیری طرف سے ان کفینا کفینہ کل جو لوگ تکبر کرتے ہیں مذاق اڑاتے ہیں اللہ رب العالمین ان کے لیے کافی اللہ رب العالمین ان کے لیے کافی یعنی ان سے بدلہ لینے کے لیے ان سے انتقام لینے کے لیے کافی تو سنت کا مذاق اڑانے سے حت امکان بچنے کی کوشش کریں دوسری حدیث ہے دوسرا اثر ہے یا عمران عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ کا اثر ہے شیخ سے مراد وہی ہے فی پتن یخذف میں نے ایک نوجوان کو مسجد میں دیکھا خذف کر رہا تھا چھوٹی سی کنکڑی لے کر کے کھیل رہا تھا اس سے مار رہا تھا تو صحابی جلیل نے عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ نے کہا لا تخذف کنکڑی پھینک کر کے نہ مارو انی سمی رسول اللہ صلی اللہ آڑیں گے نہا انحطی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکڑی پھینکنے سے منع کیا اور ایک حدیث میں آیا ہے اسی میں سعید بخاری کی روایت ہے ایک دوسری روایت میں آیا ہے تو انہا لا پسید سعیدہ ولا تنخوا اس چھوٹی سی کنکڑی سے نہ کوئی شکار ہو سکے گا اور نہ کسی دشمن کو نقصان پہنچے گا البتہ اتنا ہوگا کہ کسی کی آنکھ میں لگ گئی تو آنکھ میں تکلیف ہوگی اور چہرے پر لگ گیا تو چہرے میں تکلیف ہوگی تو اس لیے مت کرو فلفتح الح فلف تو نوجوان تھا سوچے کہ بوڑھے آدمی ہیں بڑے بڑی, بڑی عمر کے ہیں ان کو کچھ پتہ نہیں چلے گا کہنا تھا کہہ دیے پھر پھینکنے لگی اب وہ ان کا رشتہ دار تھا تو عمران ابن حسین رضی اللہ نے کہا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخدف میں تم کو نبی کی حدیث بیان کر رہا ہوں کہ نبی نے منع کیا ہے کنکڑی پھینکنے سے یا کنکڑی مارنے سے اس کے باوجود سننے کے باوجود تم کنکڑی پھینک رہے ہو جنا اللہ کے قسم نبی کے حدیث کی اس مخالفت پر اگر تم مر گئے تو میں تمہارے جنازے میں شریک نہیں ہوں گا ولا اعود کسی عمارودی کیا اگر تم بیمار پڑ گئے تو میں تمہاری عیادت کو نہیں آؤں گا کیونکہ ایک سنت کا مذاق اڑانے والے سنت کو ٹھکرانے والے کی عیادت میں نہیں کر سکتا ولا اکلو کا زندگی بھر تم سے بات نہیں کروں گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو ٹھکرا دے اس کی پرواہ نہ کریں مجھے بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں وہ مرے جی بیمار ہو وہ کیسا بھی رہے میں اس کی طرف مڑ کر کے نہیں دیکھ سکتا یہ صاحب یہ جلیل عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ تھے جنہوں نے اپنے رشتہ دار سے اس بنیاد پر بات بند کر لی کہ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جانے کے بعد نبی کا حکم آ جانے کے بعد اس کی اتباع نہیں کی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نہیں آئی اس کو مانا نہیں تو اب آپ سوچ کہ ایک صحابی کا یہ رد عمل ہے اس کے لیے جو حدیث کو رد کرے یا حدیث کے مطابق عمل نہ کرے سنانے کے باوجود وہ یوں ہی رہے جیسے کہ اس کے کان پر جو تک نہیں رہیں گی تو اگر آج کے زمانے میں ایسا کوئی کرتا ہے آپ اس کو نصیحت کریں اور اگر نہیں مانتا ہے تو آپ صحابی کا عمل اختیار کر سکتے ہیں اگر اس کے اوپر یہ اثر کرے تو تو اس لیے مخالف سنت جو ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی مخالفت کرتا ہے اس کو نصیحت کریں اور اگر نصیحت کو نہ مانے تو اس سے دوری اختیار کریں ایک اور بات ہے کہ قطع تعلقی تین دن سے زیادہ جائز نہیں ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لائے اخل مسلم جو راف لیال روا البخاری بہاری کی روایت ہے کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی مسلمان سے تین دن سے زیادہ بات بند کرے اگر ذاتی کوئی معاملہ ہو اس میں لیکن اگر سنت کا معاملہ ہو سنت سے اختلاف کرتا ہو نہیں مانتا ہو تو جب تک وہ اپنے عمل سے باز نہیں آتا ہو تب تک آپ اس سے بات بند کیے رکھ سکتے ہیں یہ جو معاملہ ہے کہ تین دن سے زیادہ بات بند نہیں کرنا چاہیے یہ ذاتی معاملات کے اندر ذاتی جھگڑا ہو تو تین دن سے زیادہ آپ بات بندی کر سکتے ہیں لیکن کوئی انسان سنت کا مذاق اڑاتا ہے سمجھانے کے باوجود نہیں مانتا تو آپ کہیے کہ جس دن تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مان لو گے سچا نبی اور ان کی تمام باتوں کو مانو گے یا کم از کم تم سنت کا مذاق نہیں اڑاؤ گے اس دن سے پھر ہم تم سے بات کریں گے کیونکہ نفرت اللہ کے لیے دوستی اللہ کے لیے دشمنی اللہ کے لیے محبت اللہ کے جیسا کہ حدیث گزری تھی کہ من احبف اللہ و اغبف اللہ و والاف اللہ و عالف اللہ فقر استقمل ایمان جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے اور اللہ کے خاطر نفرت کرتا ہے اور اللہ کے لیے دوستی کرتا ہے اللہ کے لیے دشمنی کرتا ہے اس کا ایمان مکمل ہے دوسرے دوسرا باب ہے بابو من کری ہے جو یہ ناپسند کرتا ہے کہ لوگ اس کی وجہ سے پریشان ہو جائیں یعنی یقیناً اس بات کو پسند نہیں کرنا چاہیے کہ آپ کی وجہ سے لوگ پریشان ہو جائیں آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچے آپ کی وجہ سے لوگ تھک جائیں جو چیز آپ اپنے لیے ہم اپنے لیے سوچتے ہیں وہی ہم دوسرے کے لیے بھی سوچیں تو اس باب میں پہلا اثر ابو ابوالحفظ سے ہے وہ کہتے ہیں عن عبداللہ عبداللہ سے مراد عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لا لاتمل الناس لوگوں کو تھکاؤ نہیں عموماً تقریر درس جیسے آپ نے کہا اثر کے بعد پانچ منٹ کے لیے رک جائیے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی مختصر شرح کی جائے گی تو آپ نے پانچ منٹ کے لیے روکا ہے بیس منٹ تک لمبا کرنا جمعہ کا خطبہ مختصر دینا چاہیے آپ اس کو ایک سے سوا گھنٹے تک کر رہے ہیں تو زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ لوگوں کی ضرورتیں ہوتی ہیں اور انسان کی رغبت ہوتی ہے کہ ہم سنیں اگر بے رغبتی ہوگی تو یہاں سے پھر نفرت پیدا ہوگی کیا دین دین ہر وقت کرتے رہتے ہیں اور پھر بعد میں جا کر کے وہ مجانس سے دوری اختیار کرتا ہے اس لیے جیسا کہ میں نے صبح میں بیان کیا کل بیان کیا تھا کہ نبی صلی اللہ عصلم کا نئے تخلا بالموعظہ نصیحت کے لیے وقت کو تلاش کرتے تھے کہ لوگوں کی رغبت کب ہے لوگ کب سننا چاہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے لیے مناسب وقت کو تلاشتے تھے کہ اس وقت میں ان سے بیان کریں گے تو پوری رغبت دلجمگی کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ انسان سنیں تاکہ اس کا اثر تو اس لیے اگر آپ درس دے رہے ہیں یا تقریر کر رہے ہیں یا کوئی بھی ایسا کام کر رہے ہیں بہت مختصر کریں ایک حدیث ہی بیان کر دیں انشاءاللہ ایک حدیث میں بھی نجات مل جائے گی مختصر سا ترجمہ اور اگر تشریح علماء کی روشنی میں دو تین لائن میں تشریح یہ آپ کے لیے بالکل کافی ہے اگر ایسا ہو اب کوئی کہیں گے تو آپ تو دورہ تدریبیاں کر رہے ہیں پورا تقریباً چودہ پندرہ گھنٹے کا تو یہ آپ لوگوں کی رضامندی سے کیا گیا ہے یہاں پر آپ کو بٹھایا نہیں گیا عبداللہ رضی اللہ عنہ یعنی عبداللہ بن مسعد رضی اللہ عنہ سے ہی دوسرا اثر مروی ہے کہ ان نلی الخلوب الشاطن کہ کبھی کبھی دلوں کے اندر نشات ہوتا ہے آدمی چست ہوتا ہے سستی نہیں ہوتی ہے اور دل متوجہ ہوتا ہے کسی بات کو سننے کے لیے رغبت ہوتی ہے انسان کو کہ یہ بات سنیں اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے دل نہیں چاہتا ہے کوئی بات میں دل چاہتا ہے کہ آرام کریں دل چاہتا ہے کہ اکیلے میں رہیں دل چاہتا ہے کسی رشتہ دار کے پاس جائیں بات سننے کا دل نہیں کرتا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جن کے فضیلت کے تعلق سے میں نے کچھ کل بتایا تھا وہ خود پہاڑ پہاڑ سے متعلق تھا تو, تو وہ کہتے ہیں فہد النا سما اقبال علیہ جب لوگ متوجہ ہوں سننے کے خواہش مند ہوں رغبت ہو تو پھر ان لوگوں سے کچھ بیان کرو یہ دعا اللہ کے لئے بہت ضروری ہے یہ نفس شناسی ان کو آنی چاہیے لوگوں کے مزاج کو پڑھنا کہ اگر وہ کبھی کہیں کہ آج موسم خراب ہے آج تھوڑا سا لیٹ ہو گیا ہے آج تھوڑی سی مشغولیت ہے تو زبردستی نہیں کریں ٹھیک ہے کل یا آئندہ ہفتہ ہم کر لیں دے. تو اس سے کیا ہوگا آپ دونوں کے درمیان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہوگی وہ بہت ہی مضبوط ہوگی آپس میں جو افام و تفہیم کا معاملہ رہے گا اچھا رہے گا تو کبھی آپ ان کا بھی خیال رکھیں اور کو چاہیے کبھی عالم کا بھی خیال رکھیں زبردستی مسلط نہ کریں کوئی بھی چیز کو کہ نہیں آپ کو سننا ہی آپ کو کرنا ہی اب اس میں اسکول یا مدرسے میں پڑھنے والے یہ استدلال نہیں کر سکتے بھائی آج مجھے پڑھنے کا دل نہیں آپ کرتے ہیں استدلال تو آپ اس میں یہ نہیں نی... عام سامعین کی بات ہے جن کا ارتحاط مدرسے اور اسکول سے نہیں اب کوئی پڑھانے والے ہیں تو کہیں گے کہ دو دن مولانا نے کہا تھا تو اب دو دن ہم کو چھٹی چاہیے کیونکہ دل میں نشاط نہیں ہے اقبال نہیں یہ عام درست کی بات ہے اور تیسرا اثر ہے حسن کہتے ہیں حسن یعنی حسن البسی رحم اللہ کہتے ہیں یقال کہا جاتا تھا ہمارے زمانے میں حد القوم ما اکبل علیہ کبھی وجوہ ہی جب تک لوگ پورے چہرے کے ساتھ نگاہ کے ساتھ آپ کی طرف متوجہ رہے آپ بیان کرتے رہیے کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی بات انسان جب توجہ سے سنے گا تب ہی سمجھ پائے گا اور اگر رغبت نہیں رہے گی تو ثواب کے بجائے الٹا اس کو گناہ ملے گا تو آپ کیوں لوگوں کو گناہ میں ڈالنا چاہیں گے تو کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں کہا جاتا تھا کہ جب تک لوگ پوری طریقے سے متوجہ ہوں تب تک آپ بیان کیجیے اور جب آپ دیکھیں کہ وہ ادھر ادھر التقاط کر رہے ہیں کبھی گھڑی دیکھ رہے ہیں کبھی اٹھ کر کے جا رہے ہیں کبھی کروٹیں بدل رہے ہیں اپنی جہد کو بدلنا ہے تو سمجھ جائے کہ ان کے پاس رغبت نہیں ہے اور ہر انسان کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے اس لیے درس کو جلدی سمیٹنے کی کوشش کریں تو لوگوں کی توجہ کا بہت خیال رکھا جائے کہ وہ کب سننا چاہتے ہیں ان کی رغبت ہے کہ نہیں تو دعات اللہ کے لئے بہت ضروری ہے کہ لوگوں کی مزاج شناسی کریں ان کو سمجھیں اور دیکھیں کہ وہ کتنا سننا چاہتے ہیں لیکن اگر کوئی کہے کہ ہم توحید نہیں سننا چاہتے ہیں توحید کی بات آپ کرتے ہیں تو بہت برا لگتا ہے راہم عزت اللہ مین توحید بیان کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے دل پھٹ جائے چہرے پہ ناپسندیدگی آ جائے تو آپ کو بیان کرنا ہے فسٹ عبیما چکمر ہوا آنل مشرقی مشرقوں کا خیال نہیں کیجیے وہ سنیں گے کہ نہیں سنیں گے مشرکوں کو چھوڑیے آپ توحید بیان کیجیے تو صرف جو ان کے حالات ہیں اس کا خیال رکھنا کیونکہ کبھی کبھی ہوتا ہے نا آپ ایک بات بیان کر کے چلے گئے تو مطلب نکالنے والے سو ہوتے ہیں تو سو مطلب نکال لیتے ہیں انہوں نے یہ کہا تھا تو اس کا مطلب کیونکہ ہمارے یہاں فقیر بھی زیادہ ہے مستمبتی بھی بہت زیادہ ہے اس ہر اثر کا مطلب نہیں نکالا جاتا ہے صرف آپ سامعین کا خیال رکھیں سننا چاہتے ہیں کہ نہیں سننا چاہتے ہیں بعد میں بات کریں سننا چاہتے ہیں تو کتنی دیر تک سننا چاہتے ہیں آپ ان کے احوال سے ان کے جو حرکات اور شکنات ہیں اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ابھی تک ان کے اندر رغبت ہے اس کے بعد آپ بتاتے رہیں اب علم حدیث کے متعلق کچھ باتیں ہیں باب یرا ملم یا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث مروی ہے کہ حدیث نہیں لکھنا چاہیے ابو سعید خدی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکتبو عنی تک تو قرآن کہ قرآن کے علاوہ کچھ مت لکھا کرو القرآن کتبانی فلیم اور جو قرآن کے علاوہ کچھ لکھا ہے مجھ سے یعنی میری جانب سے اس نے کچھ نقل کیا ہے میری بات کو تو اس کو دے اس سے استدلال کرتے ہیں لوگ کہ تدوین حدیث جو ہوئی یعنی تدوین سننا جو ہوا یہ صحیح نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا لیکن بعض اس حدیث کے اوپر امام بخاری رحمہ اللہ نے کلام کیا اسے موقوف قرار دیا کا مرفوع نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے امام مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا لیکن امام بخاری کا کلام ہے اور دیگر نقات کا سلام ہے کہ یہ موقف حدیث ہے مرکو نہیں ہے اس کے مقابلے میں جو حدیث ہے وہ انشاءاللہ آئے گی اس کے بعد باب من رقصہ کی کتاب الحدیث کے جنہوں نے رخصت دی ہے اجازت دی ہے کہ حدیث لکھنا چاہیے ہم وہاں پر اس حدیث کو انشاءاللہ بیان کریں گے اب یہ بات جاننے کے آخر نبی صلی اللہ سے منع کیوں کیا اگر یہ حدیث ثابت ہے تو اس لیے منع کیا کہ وہ ابھی ابتدائی زمانہ تھا لوگ نئے نئے اسلام قبول کر کے آ رہے تھے اور قرآن کے ساتھ اگر حدیث لکھنے کی اجازت دی جاتی تو خلط ملط ہو جاتا ان لوگوں پر جو نہیں جانتے تھے خاص کر کے جو دور دراز سے آتے تھے اسلام قبول کرتے تھے تو حدیث کے اس در سے کہ حدیث کا اختلاط قرآن آیات کے ساتھ نہ ہو جائے اس در سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ایک یہ سبب دوسرا سبب یہ کہ لوگ قرآن کو چھوڑ کر کے صرف حدیث کی طرف متوجہ نہ ہو جائے انہیں پوری طریقے سے پتہ چل جائے کہ قرآن کیا ہے قرآن کی آیات کیا ہے کون سی صورت ہے اس کے بعد حدیث کو لکھنے کی اجازت دی جائے یہ دو اہم سبب خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے تقیید العلم ان کی کتاب ہے اس کے اندر اس وجہ سے اور یہ سبب مناسب بھی لگتا ہے کیونکہ اس زمانے میں کاغذ قلم نہیں تھا کبھی پتے پت پت پت پر کبھی پتھر کے اوپر کبھی چمڑے کے اوپر کتاب قرآن مجید کی آیات لکھی جاتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھواتے تھے اور جن جن صحابہ کرام سے لکھواتے تھے وہ اپنے پاس اس کو محفوظ رکھتے تھے تو اس وجہ سے کہ احادیث اس کے ساتھ مل نہ جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور جب یہ خدشہ ظائر ہو گیا تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے کا حکم دیا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں اسی حدیث سے استدلال کر کے کہ حدیثیں ڈیڑھ سو سال تک یا دو سو سال تک لکھی ہوئی نہیں تھی حدیثیں ڈیڑھ سو دو سو سال تک لکھی ہوئی نہیں تھی یہ امام بخاری امام مسلم و عین جیسے امہ کی کارستانی ہیں جو عجم سے آئے تھے عرب نے کتنا پھیلانے کے لیے نوزب باللہ ان کی سازش ہے کہ انہوں نے حدیث کو کتاب میں لکھ ورنہ دو سو سال تک کون سی کتاب میں حدیث تھی اور ان کو کیسے مل گئی دو سو سال تک تو حدیث لکھی ہوئی نہیں تھی ان کے مطابق تو پھر یہ حدیث کہاں تھی ان کو کہاں سے ملی یہ شبہ پیدا کرتے ہیں تو آپ کی سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو منع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا صحابہ نے لکھنا بھی چھوڑ دیا دو سو سال کے بعد امام بخاری کی پیدائش ایک سو, ایک سو ہجری میں ہے امام مسلم کی پیدائش تقریباً دو یا دو ہجری میں ہے تو ان لوگوں نے حدیث کو لیا کہاں سے جب حدیث لکھی ہوئی موجود نہیں تھی تو, تو یہاں پر آدمی وہ تمام بات بھول جاتا ہے کہ جس روایت سے وہ استدلال کرتے ہیں امام بخاری نے اس پہ کلام کیا موقف روایت اور اگر صحیح مان بھی لیں تو دوسری صحیح روایتیں موجود ہیں خود نبی کے زمانے میں نبی نے لکھنے کا حکم دیا بلکہ کہا کہ جو بھی میں کہتا ہوں اس کو لکھتے چلے جاؤ اور صحابہ کرام نے لکھا بلکہ بات صحاب کرام سے یہ ہے کہ ان کے پاس کتابیں تھیں جس کو ہم دوسرے باب میں پڑھیں گے باب من رخص في العلم. ابو حراء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سب سے زیادہ مجھے حدیث یاد تھی سوائے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے وہ بھی میرا مقابلہ کرتے میرے قریب پہنچتے کیونکہ وہ لکھا کرتے تھے میں نہیں لکھا کرتا تھا یہ کون نقل کر رہا ہے ابو ابور رضی اللہ عنہ کس کے بارے میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ ع صحابی جلیل کے بارے میں یہ صحیح سند سے مرکو روایت ہے ان کے بارے میں نقل کر رہے ہیں کہ وہ نبی کی حدیث کو لکھتے تھے اور میں نہیں لکھتا تھا یہ کب کی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی اس سے زیادہ واضح روایت آگے آ ہے آپ کہیں گے اس میں تو یہ ذکر نہیں ہے نا کہ نبی کی بات کو سن کر کے لکھتے تھے اس میں یہ بھی ذکر نہیں ہے نا کہ نبی نے حکم دیا لکھنے کا کچھ ذکر نہیں ہے حضرت اب ہو رہا ہے اور رضی اللہ عنہ کہہ کہ وہ لکھتے تھے ہو سکتا ہے کہ نبی کی وفات کے بعد انہوں نے لکھا بہت سارے اشتعالات آپ کھڑا کر سکتے تو دوسری حدیث ان تمام اشتعالات کے جواب دینے کے لیے کافی ہے حدیث ہے عبداللہ ابن عمر کی انہی کی عبداللہ بن رضی اللہ صلی اللہ وسلم جتنی باتیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتا تھا میں اسے لکھ لیا کرتا تھا فن ہچ قریش تو قریش کے لوگوں نے منع کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے ان کو غصہ آتا ہے خوشی ہوتی ہے جو بھی کہتے تم لکھ لیتے ہو ہو سکتا ہے کوئی بات غصے میں بولتے ہو تم اس کو لکھ لیتے ہو تو انہوں نے کہا کہ میں حفظ کرنے کی غرض سے وہ لکھ لیتا تھا تو ان لوگوں نے کہا تھا کہ کل لشے ان الكتاب لوگوں نے مجھے منع کیا ڈانٹا روکا تو میں, رک گیا میں اس کے بعد نہیں لکھنے لگا پھر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول لوگوں نے مجھے روکنے لکھنے سے منع کیا کہ آپ جو کچھ کہتے ہیں اور اس کی وجہ یہ بیان کی کہ آپ انسان ہیں غصے میں اور خوشی میں بولتے ہیں میں تمام باتوں کو لکھوں گا تو پتہ نہیں کون سی حدیث ہے کون سی حدیث نہیں ہے مجھے کیا پتہ چلے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لکھو چب لکھوی نفسی بی اللہ حقا لکھو میرے منہ سے اللہ رب العالمین حق کے علاوہ کچھ نکلواتا ہی نہیں یہ بہت بڑا اشکران ہے جو وہ لوگ پیش کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے کبھی غصے میں کسی کو کچھ کہہ دیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسے ہی مزاح فرمایا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوائے وہیں کے کچھ نہیں بولتے تھے جہاں پر وہ دنیاوی امور میں بولتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ یہاں پر دنیاوی امور کے معاملے میں مجھے زیادہ نہیں معلوم ہے ان تم عالم ابھی دنیا کن. اپنی دنیاوی معاملات کے سلسلے میں تم زیادہ جانتے ہو تم فیصلہ کرو لیکن جہاں پر نہیں بتاتے تھے اس کا مطلب کہ وہ وہی ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے کہا وماقوان ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سے کچھ نہیں بولتے ہیں جب رب بلواتا ہے تبھی ہی بولتے ہیں وہی وحی وحی ہوتی ہے تو گویا جس طریقے سے قرآن وہی ہے اسی طریقے سے حدیث بھی وہی ہے اور بعض تارئین کہتے ہیں کہ جس طریقے سے قرآن جبدیل علیہ السلام لے کر کے آتے تھے ویسے ہی حدیث بھی لے کر کے آتے تھے اور صحیح بخاری کے ایک روایت سے اس کی تعید بھی ہوتی ہے کہ عمرہ کرنے کے موقع پر ایک آدمی آیا امرۃ الخلا کے موقع, موقع پر اور اس نے کچھ سوالات کیے کہ اللہ کے رسول محرم کے اوپر جو احرام کی حالت میں ہوتا ہے اس کے اوپر کون کون سی چیز اس کے لیے کرنا جائز ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر انتظار کیا اس اسنا میں وہی نازل ہو گئی حضرت عمر رضی اللہ نے دیکھا یاد ابن صحاب یالہ رضی اللہ عنہ ان کو بلایا اور کہا کہ دیکھو دیکھو اسی طریقے سے وحی نازل ہوتی ہے اور جب وحی وہی کیفیت ختم ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اینس سائل کہاں ہے اس کو بلا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تو گویا جس طریقے سے قرآن نازل ہوتا ہے تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے ہی حدیث بھی لے کر کے آتے تھے اور اس کے بہت سارے اقسام ہیں وحی کی جو ان کبھی موقع ملا تو اس کو بتاؤں گا تو پتا یہ چلا حدیث کے لکھنے کا حکم خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کب دیا جس چیز کا جب خوف تھا قرآن اور حدیث کے مل جانے کا وہ خوف ختم ہو گیا لوگوں کو تمیز ہو گئی کہ قرآن و حدیث قرآن کیا ہے اور حدیث کیا ہے دونوں کے اندر اختلاط ہونے کا خدشہ ختم ہو گیا تو پھر اللہ رب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے کا حکم دیا اسی طریقے سے فتح مکہ کے موقع پر فتح مکہ کے موقع پر ایک آدمی ابو شاہ تھا. جب خطبہ ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو وہ سعید بخاری کی روایت ہے تو وہ کھڑے ہوئے اور کہا اب یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول یہ چیز لکھوا دیجیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب تبلی ابی شاہ ابو شاہ نامی اس شخص کے لیے جو صحابی تھے تم لوگ لکھ کر کے اس خطبہ خطب تو حجت الوداع حجت الوداع کا جو خطبہ ہے لکھ کر کے ابو شاہ کو دے دو ایسی اور بھی بہت ساری روایت ہیں اور انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قید العلم بھی کتاب یہی روایت یہی لفظ حضرت عمر سے بھی مروی ہے یہی لفظ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے ان تین صحابی سے مروی ہے قید العلم بالکتاب علم کو قلم سے قید کر لو علم کو قلم سے قید کر لو یعنی لکھ لیا کرو اور باسطابین کہتے ہیں کہ علم کو لکھ لو گرچے دیوار پر کیوں نہ ہو ہوتا اڑے ہی یوم کیونکہ کبھی نہ کبھی اس کی تمہیں ضرورت پڑے گی انسان بھول سکتا ہے لیکن جو چیزیں کتاب میں موجود ہے وہ نہیں بھول سکتا اس لیے سعید ابن جبیر رحمہ اللہ جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ کے شاگرد ہیں وہ کہتے ہیں میں عبداللہ اللہ بن عباس رضی اللہ انہوں کی مجلس میں ہوتا تھا تو میں لکھتا تھا پورا دفتر بھر جاتا تو ہاتھ پر لکھتا تھا ہاتھ بھر جاتا تو جوتے کے اوپر لکھتا تھا تو بعض لوگ جو کہتے ہیں ہاتھ پر نہیں لکھ سکتے وہ سلط سے ثابت ہے کہ وہ ہاتھ پر لکھتے تھے لیکن اب جب اللہ رب العالمین کا نام ہو قرآن کی آیات ہو اور ہاتھ کا اگر استعمال صحیح جگہ پر نہیں ہو تو وہ انسان کو پرہیز کرنا چاہیے وجہ اگر صحیح ہو تو آپ لکھ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں تو حدیث لکھنے کا چلن صحابہ اکرام کے زمانے سے تھا اسی طریقے سے یہ تو بات آئی لکھنے کے تعلق سے تو بھائی کتاب کہاں تھی لکھتے تھے لیکن کوئی کتاب تھی بالکل تھی ابو بکردی اللہ عنہ کا سقیفہ تھا جس میں انہوں نے کچھ احادیث دیات کے متعلق دیت کے متعلق لکھی تھی انشاءاللہ جو صحابہ اکرام کے جو صحائف تھے جنہوں جو کتابیں تھیں چھوٹی چھوٹی ان کے پاس اس کا ذکر انشاءاللہ عشاء کے بعد آئے گا کیونکہ آگاہ کا وقت ہوا چاہتا ہے بہت سارے لوگوں کو وضو کی ضرورت ہوگی وضو کرنا ہوگا تو آپ لوگ جائیں وضو کریں اور بقیہ درس انشاءاللہ عشاء کے بعد اس کی تکمیل کی جائے گی جزاک اللہ